اللہ کے دروازے پہ جا رہا ہے مشرق انسان بیٹے لینے کے لیے رہائیاں مانگنے کے لیے کھوٹی قسمتیں کھڑی کروانے کے لیے حائتیں طلب کرنے کے لیے ان کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے جا رہا ہے غیر اللہ کے پاس اوپر سے اللہ آواز لگاتی ہے یا یو ہل انسان ماں غر کا بے کل کریم جا میں جبر نہیں کرتا کہ تیری ٹانگیں توڑ دوں تو جا ہی نہ سکے تیری آنکھیں پھوڑ دوں تو دیکھ ہی نہ سکے نہیں جبر کرتا جا لیکن ایک بات کا جواب دے کے جاؤ چلا جا ایک بات کا جواب دے کے جا تیری جتنی زندگی گزر گئی ہے تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال اس میں تیرا بچپن ہے لڑکپن ہے جوانی ہے غریبی ہے امیری ہے شادی ہے غمی ہے دن ہے رات ہے جتنی زندگی تیری گزری ہے نا اس گزری ہوئی زندگی میں ایک لمحہ ایسا دکھا تو نے مجھے پکارا ہو میں نے تجھے جواب نہ دیا پھر تو تو یہ کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ مولا میں تن صدیاں تو نہیں سنیا تے میں ٹورے ہی داتا دے دربار مولا میں تن بلایا تو نہیں سنیا میں ٹورے بڑی امام تھے میں ٹرے سلطان پاہو تے میں بلایا تے تو نہیں سنیا میں ٹرے ہی للہ ٹان پھر تو, تو اچھا لگتا ہے اللہ نے فرمایا بھول گیا ہے ماں کے پیٹ میں جب ہم نے تجھ میں روح ڈالی تھی اور تجھے بھوک لگنے لگی اور پیاس محسوس ہونے لگی توں تے منگن جوگا بھی نہیں سا. نہ تو ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ تو بولنے کے قابل نہ تو سننے کے قابل نہ تو مانگنے کے قابل لگی تجھے بھوک ماں کے پیٹ میں اور تین اندھیروں کے اندر روح اندر آ گئی تھی دنیا کا کوئی انسان وہاں تجھے خوراک نہیں پہنچا سکتا تھا میں ہی تھا نا جس نے تیری ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے تیری خوراک بنا کے تیری تربیت کی تھی تجھے پالا تھا تجھے بڑھایا تھا جدا منگن جوگا نہیں سائیں اس وقت بن مانگے میں دیتا رہا جب اب تج میں قوت آ گئی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ میری نہیں سنتا میری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے میری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے اللہ نے فرمایا ماؤں کے پیٹوں میں تین اندھیروں کے اندر تیری تصویریں ہم نے بنائی تجھے ہم نے پیدا کیا یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ظال اللہ رب کم کہاں بھٹک کے جا رہے ہو یہ ہے اللہ رب تمہارا لہ الملکو بادشاہی ہے تو صرف اسی کے لیے ہے لہول الملکو کو ذرا دیکھیے قرآن پاک پہ کتنا خوبصورت انداز اللہ نے اپنا لیا اپنی تعریفیں کی صفتے بیان کی صفتے بیان کر کے کہتے ہیں کہاں دھکے کھا رہے ہو کس کے پیچھے جا رہے ہو کھوٹی قسمت کھڑی کروانے کے لیے اولاد لینے کے لیے شفائیں لینے کے لیے اور پاگلو کہاں دھکے کھا رہے ہو ادھر آؤ ادھر آؤ ظالم اللہ ربکم ادھر آو ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا لہو الملکو اسی کی بادشائی ہے اسی کا راج ہے اسی کی سلطنت ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا الہ اللہ اس پوری کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائے کو کوئی نہیں فَأَنَّا تُسْرَفُونَ توہانو دھکا کتھوں لگ گئے انا من رفون انل ہکے توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف پھرے جا رہے ہو تمہیں دھکا کہاں سے لگ گیا یہ سب کچھ کرنے والا میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ان کی نہیں موڑتا اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں اللہ کے ساتھ اپنوں کے کام کرنا پرایوں کے نہ کرنا دوستوں کے کرنا دشمنوں کے نہ کرنا یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے کہا تھا میں یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے اللہ جو رہمان ہے رحیم کریم ہے روف ہیں ستار ہیں خفار ہیں ماں کے پیٹ میں روزی دینے والا ہے ماں کے پیٹ میں روزی دینے والا ہے بچپن میں پالنے والا ہے آنکھیں دینے والا کان دی دل دینے والا دماغ دینے والا چلنے کی قوت دینے والا پکڑنے کی قوت دینے والا سوچنے والا دماغ دینے والا دھڑکنے والا دل دینے والا کھانے کے لیے روزی دینے والا بادلوں کو ہانک کے لانے والا پیاسی زمین جو گونگی بھی ہے بہری بھی ہے اس کی رمزے سمجھ کے پیاس اس زمین کی بجھانے والا سمندروں کا مالک عرش کا مالک زمین کا مالک آسمان کا مالک وہ جو کریم مولا ہے نا خدا کی قسم وہ دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنتا ہے وہ اپنوں سے پہلے پرایوں کی سنتا ہے وہ اپنوں سے پہلے بیگانوں کی سنتا ہے اس کے دروازے پہ آ کے دیکھ تو صحیح تیرے آنے میں دیر ہے ہمارے قبول کرنے میں کوئی دیر قرآن پاک میں کتنی جگہ ابلیس کا ذکر ہوا پہلے پارے میں ہوا سورت آراف میں ہوا بنی اسرائیل میں ہوا بڑی جگہ پہ اللہ نے ابلیس آدم کا قصہ ذکر کیا سعیدہ کار اس نے کہا نہیں کرتا ملائکہ نے کر لیا اس نے بہانے بنائے یہ ذکر آپ نے کئی جگہوں پہ آپ پڑھیں گے سورت نسا میں اللہ نے کیا بنی اسرائیل میں اللہ نے کیا بہت ساری صورتوں میں اللہ نے اس کو ذکر کیا اس کا تذکرہ کیا اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کا سجدہ کر ابا وسطبرا اس نے انکار کیا تکبر کیا اکڑ گیا نافرمانی کی میں نہیں کرتا میں نے نہیں کرنا سجدہ کھڑا کہاں ہے اللہ کے سامنے دو بدو گفتگو ہو رہی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اس طرح کی گفتگو سیلز مین اپنے مالک کے سامنے کرے تو وہ مالک برداشت نہیں کرتا اس طرح کی گفتگو نوکر اپنے آقا کے سامنے کرے تو وہ برداشت نہ کرے یہاں ابلیس گفتگو کرنے لگے سیدا کر اس نے کہا میں نے نہیں کرنا اب آ انکار کیا تکبر کیا کیوں نہیں کرنا کہتا ہے انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من تنی منارن تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جس کا کام اوپر جانا ہے اس کو تو نے مٹی سے بنایا جس کا کام نیچے جانا ہے اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے سامنے جھک جائے. آگ سے بنا ہوا مٹی سے بنے ہوئے کے سامنے جھک جائے میں اس سے بہتر ہوں اللہ نے فرمایا اور تو نے نہیں دیکھا کہ میں نے ساری کائنات کو لفظ کن سے بنایا زمین آسمان سورج چاند ستارے پہاڑ ارش کرسی فرش ساری کائنات کو میں نے لفظ کن سے بنایا اور جب آدم کو بنانے کا وقت آیا خلقتہو تو ہوں بے یدیہ. میں نے قدرت کے دونوں ہاتھ استعمال کیے اور میں نے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے اس کو سوارا اور اس کو میں نے بنایا تو نے میرے بنائی ہوئی مخلوق کی توہین کی ہے نکل جا میرے دربار سے راند درگاہ ہوا رب کے سامنے کھڑا ہے اکڑ گیا ہے نافرمان فرمان ہے اس سے بڑا نافرمان آج تک رب کا کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں ہوا اس سے بڑا نافرمان فرمان سے بڑھ کر نکل جا میرے دربار سے ابھی غصہ ہے ابھی ابھی نافرمانی کی ہے ابھی ابھی سامنے آیا ہے چل یہ چلنے لگا پتہ نہیں کیا خیال آیا واپس مڑا اور مڑ کے کہتا ہے مولا نکال دیا آپ نے میری ایک دعا ہے کس موقع پہ مانگ رہا ہے جب رب پورے جلال میں یہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جلال میں رب میری ایک دعا ہے مولا کہ بولو کہ میری زندگی قیامت تک لمبی کر دے اللہ نے فرمایا جا تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوا ابھی ابھی فرمانی کی شیتان نے پکارا رب نے سنی کے نہیں سنی ہماری یہ پٹی پڑھائی مولویوں نے لوگوں کو تم بڑے برے ہو تمہاری رب نہیں سنتا شیتان کی سنی اور سن کے مانی سنی بھی اور سن کے مانی بھی حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر بارش کی دعا مانگنے کے لیے باہر نکلے گرمیوں کا موسم ہے تپتی دوپہر پیغمبر باہر ہیں بارش کی دعا مانگنے کے لیے قوم کو لے کے باہر آئے نا تو پیغمبر قوم سے کہتا ہے واپس چلو بھائی دعا مانگنے کی کوئی ضرورت قوم نے کہا حضرت اپنے گھر سے نکالا یہاں تک لائے آپ بن دعا مانگے واپسی کا آڈر ہو رہا ہے کوئی وجہ تو بھی تو پتا چلے گھر سے چلے دوپہر میں سفر کیا کھلے میدان میں آئے دعا مانگنے کا ٹائم آیا تو آپ نے واپسی کا آڈر دے دیا اللہ کا پیغمبر جو غالباً حضرت سلیمان تھے حدیث میں تو ان کا نام نہیں آیا اللہ کا پیغمبر کہتا ہے میں جب اس میدان میں پہنچا تو اللہ نے مجھے ایک چیونٹی دکھائی کیڑی ننے نن ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا کر رہی تھی اللہ نے مجھ پہ وہی نازل کی میرے پیغمبر اپنے گھر کو پلٹ جا ہم نے چیونٹی کی سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا اس مولا کے متعلق علماء نے لوگوں کو یہ پڑھایا کہ تمہاری نہیں سنتا تم واسطے اختیار کرو تم صدقے اختیار کرو تم وسیلے اختیار کرو اللہ صدقے کے بغیر نہیں دیتا اللہ واسطے کے بغیر نہیں دیتا اللہ وسیلے کے بغیر نہیں دیتا, دیتا بعد مفسرین نے لکھا کہ موسا علیہ السلام نے ایک دفعہ رب سے کہا مولا ساری خلقت کو تو روزی دیتا ہے مولا کہ ہاں ساری کائنات کو یہ جو سوراخوں میں کیڑے مکوڑے ہیں گھونسلے بنا کے پرندے رہتے ہیں اور جنگل کے درندے جھاڑیوں میں چھپے رہتے ہیں مولا سب کو اللہ نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو اس پتھر پہ لاٹھی مارو پتھر پہ لاٹھی ماری اس میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمایا اس پہ لاٹھی مارو اس پہ لاٹھی ماری اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا فرمایا اس پہ لاٹھی مارو اس پہ لاٹھی ماری اس وہ پتھر چڑا اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا کیڑا اس کے کیڑا ہے پتھر میں بند سبز رنگ کا پتا اس کے منہ میں اور وہ تسبیح پڑھ رہا تھا حضرت موسا کی اس کو تسبیح سنائی گئی سبحانا میں یرانی سبحانا من یرانی رانی و یسما کلامی سبہانا میں یرانی و کلامی وَيَرْزُقُنِي زوکونی بلائی انسانی پاک ہے شریکوں سے وہ ذات جو تین پتھروں کے اندر مجھے دیکھتا ہے سبحانہ میں جرانی اس کا کوئی شریک نہیں ہے جو تین پتھروں میں بند مجھے دیکھتا ہے وہ یسما اور میری دعا اور کلام کو سنتا ہے وہ اور مجھے ہمیشہ سے روزی دے رہا ہے آج تک مجھے کبھی فراموش نہیں کیا تو مشرقین مکہ کیا کہتے تھے اللہ کو پکارو تو صحیح لیکن بزرگوں کے واسطے سے وسیلے سے کوٹھے تے چڑھنا دی ضرورت واسطے وسیلے کے بغیر بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے یہ ابو جہل کہتا تھا مشرقین مکہ کہتے تھے اور اس کے مقابلے میں آمنا کا لال کہتا تھا فاد اللہ لس پکار کرنی ہے تو کس کی ایک دو اعلان سنیں دعا مانگ کے آئندہ جمعہ عید کے فوراً بعد جمعہ ہوگا درس نہیں ہوگا لوگ چھٹیوں پر درس نہیں ہوگا اس کے بعد جو جمعہ آنا ہے وہ رائے ون کے اجتماع میں جمعہ آنا ہے وہاں بھی درس نہیں ہوگا دو جمعے آپ کو انتظار کرنا پڑے آئندہ دو جمعے درس نہیں ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ سارا سال جاری رہے گا اور ہمارا درس کب ہوتا ہے جی ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے دو جمعے نہیں ہو لیکن اس طرح نہ ہو بھائی تیسرے جمعے میں آپ کا انتظار کرتا عادت ہی تاری بگڑ جائے روٹین نہیں توڑ یہ دو جمعے مجبوری ہے اور بڑی مدت کے بعد ہم ناگا کر رہے ہیں ایک راوین کے اجتماع کے لیے بڑے دوست بہن... میں چاہتا یہ ہوں کہ جتنا میں بیان کروں تو جو مستقل درس سننے والے ہیں کسی کا ناگا نہ تو بہت دوست وہاں چلے جائیں گے رابین میں تو ان کا ناگا ہو جائے گا تو رائوین کا جو جمعہ آ رہا ہے اس میں بھی درست نہیں ہوگا اگلا جمعہ عید کا ہے اس میں بھی درست نہیں ہوگا لیکن ان پندرہ دنوں میں آپ نے مسلسل پندرہ بھی پندرہ دن بن گئے زیادہ گئے. زیادہ یہ بیس اکیس دن ہیں اس میں آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے لوگوں کا ذہن بنانا ہے کہ وہ درس سننے کے لیے یہاں تشریف لایا ایک اعلان دوسرا اعلان یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کی حالت اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حیات نقشہ صورت بدل گئی یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں نہ میرا نہ میری ٹیم کا کوئی کمال نہیں من فضل اللہ یہ سب میرے مولا کا فضل ہے آپ لوگوں کے تاو نے ہم نے کچھ خرچ نہیں کیا گھر سے سب کچھ آپ نے دیا ہے رنگ روغن ٹائلیں قالین قالین ایک بندے نے بچھا دیا سارے ہی اللہ ان کے جان مال رزق حلال میں برکتیں دے جن اور لوگوں نے خرچ کیا چاہے ایک روپے ہی خرچ کیا اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے یہ حال ہم نے بنا دیا بڑا خوبصورت باہر کا کام شروع ہے ٹائلوں کا دیکھ رہے ہیں آپ تقریباً سوا لاکھ روپے خرچ ہے سوا لاکھ روپے باہر کا, ٹیلوں کا خرچ ہے آپ نے بھولنا نہیں ہے جتنے صاحب کا مرکز ہے آپ رقم یہاں لگائیں انشاءاللہ امانت و دیانت کے ساتھ آپ کی رقم کا ایک کہ ایک پائی آپ کی خرچ ہوگی باہر جھولی والے کھڑے ہوں گے قریب سے گزر نہیں جانے اور دس دس پندرہ پندرہ بھی نہیں اگر ہزار کی توفیق ہے کسی بندے کی رمضان مبارک کے آخری ایام آ ہیں پھر یہ دن نہیں ملیں گے ایک روپیہ دیں گے تو ستر کا ثواب ہزار دیں گے تو ستر ہزار آج کا ہزار عید کے بعد ستر ہزار تو یہ موقع ہیں سب حضرات خدمت جو ہے اس مسجد کی تعمیر کے لیے باہر جھولی میں کچھ نہ کچھ ہر بندہ ڈال کے جائے گا اور آئندہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ہم نے اس تعمیری خرچہ میں حصہ اپنا ڈالنا ہے مدرسے کے لیے جتنا آپ سے ہو سکے زکاة ہے فطران ہے ہمارے یہاں امام صاحب ہیں ان, ان کے پاس رسید ہوتی ہے آپ یہاں اس کے لیے بھی پوری توجہ فرمائیں جی الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ وسلم <تصفح> مناتنا فی الدنیا بیماروں کے لیے دعا کرو اللہ سب بیماروں کو شفاہ کاملات آفی یہ عبد الطیف صاحب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرو باقی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کر اللہ سب کو شفا کاملات آپ کو